فرائض و واجبات کے بعد قرب لاہی کے لیے اور تذکیہ کے لیے جو سب سے زیادہ اہم سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ مختصر راستہ ہے وہ ہے اللہ کی حمد و ثنا اور حضور كم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ مدح اور خدمت خلق اب ہمد و ثنا اور مدح کے لیے جو سب سے افضل طریقہ ہے وہ وہی ہے جو قرآن مجید سے اور احادیث مبارکہ سے ساتھ ہے اب جو تسبیحات احادیث میں موجود ہیں اور قرآن میں جن کا اشارہ ہمیں ملتا ہے ان کا مرتبہ فضائل میں بہرحال باقی کسی اور طریقے سے زیادہ ہے جیسے ایک سبحان اللہ کی مثال لے لیجیے الفاظ آئے ہیں کہ زمین سے آسمان تک یہ ایک سبحان اللہ جو ہے وہ بھر دیتا ہے تو جو مسنون ہمارے پاس طریقہ ہے سبحان اللہ الحمد اللہ الا اللہ وغیرہ وغیرہ یہ وہ طریقے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی اگر آپ بات کریں تو سب سے افضل جو طریقہ ہے وہ ہے شریف اور یہ وہ طریقہ ہے جو صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے ثابت ہے قرآن مجید میں جو اشارہ دیا گیا اور حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں درود ملے وہ سب سے افسر ہے پھر اس کے بعد ان الفاظ کے ساتھ بعد میں اگر کوئی درود لکھے گئے وہ درود بہرحال حال فضیلت میں اس درود کی برابری نہیں کر سکتے جو درود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا صحابہ رام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت ہے لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ درود جو ہے وہ باعث ثواب نہیں ہوں گے دیکھیے بات یہ ہے کہ قاب بن زبر ایمان لانے سے پہلے حضور حضورکم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے ایسے اشعار لکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے ان کے قتل کا فتویٰ دیا پھر انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا حاضر ہوئے اسلام قبول کیا اور اٹھاون سطروں کا ایک کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ان کو سنائے رضول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے اس کلام سے کہ آپ نے خوش ہو کر اپنی چادر ان کو انعام میں دی, دی دی تو اس سے یہ تو ہمیں پتا چلا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جائے ان کی تعریف کی جائے ان کے خسائل بیان کیے جائیں ان کے خسائش بیان کیے جائیں ان کی شخصیت کے بارے میں گفتگو کی جائے چاہے نثر میں ہو چاہے نظم میں ہو وہ بہرحال حال اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا باعث ہوتی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہمارے یہاں یہ جو سوچا جاتا ہے کہ جی جو نات ہے وہ کچھ اکثر کہتے ہیں فلاں گروہ جو ہے وہ نات پڑھنا جائز نہیں سمجھتا یا فلاں گروہ جو ہے وہ حمد پڑھنا نظم میں جائز نہیں سمجھتا حقیقت یہ ہے کہ کوئی مسلمان اس قرآۂ عرض پر ایسا ہو نہیں سکتا جو حمد پڑھنے کو حمد لکھنے کو حمد سننے کو اسی طرح نات پڑھنے کو نات لکھنے کو نات سننے کو پسند نہ کرتا ہو ہمیں غلط فہمی یہ ہے ہم جن لوگوں کی ہمارے یہاں بات کی جاتی ہے ان کو نعت پڑھنے پہ اعتراض نہیں ہے ان کو طریقہ کار پہ اعتراض ہے کلام کے چناؤ پہ اعتراض ہے کلام کے الفاظ پہ اعتراض ہے ہمیں خود اتفاق ہوا کئی مکاتب فکر کی محافظ دیکھنے کا کسی نے سیرت کانفرنس کے نام پہ تمام کیا کسی نے ختم نبوت کانفرنس کے نام پہ تمام کیا اور ہم نے وہاں پہ ان کو نعت پڑھتے دیکھا ان کے مدارس کے بچوں نے نعت پڑھی اور پڑھی اعلیٰ نعت پڑھی تو ہم نعت پڑھنے پہ کوئی اختلاف نہیں ہے اختلاف رائے طریقہ کار پہ ہے اور کلام پہ الفاظ کے چنو پر ہے اب یہ جو چادر انعام میں دینے والا واقعہ ہے اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ جو شخص کلام پڑھ رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اور یہ بتانے کے لیے ہم آپ کے پڑھے سے خوش ہیں کچھ نہ کچھ آگے سے انعام دینا جو ہے یہ سنت ثابت ہوگی ہم یہاں سے ہمارے ہاں یہ ایک روایت چلی جس کے ہم خلاف ہیں ہم پہلے عرض کرتے ہیں کہ اس کے ہم خلاف ہیں وہ یہ چلی کہ جس طریقے سے لوگ آتے ہیں اور ان خوش ان کو حوصلہ افزائی کے لیے وہ جو نوٹ دینے کا ہمارا طریقہ ہے دیکھیں حوصلہ افزائی کے لیے رقم دینے پہ اعتراض نہیں ہے پھر وہی بات طریقہ کار پہ اعتراض ہے کیا ہم ادب کے ساتھ آ کر سامنے آرام سے جو بھی پیش کرنا چاہتے ہیں وہ پیش نہیں کر سکتے کیا اس کے لیے اچھل اچھل کر نچھاور کر کر کے ہی ہمیں جو ہے تسلی ہوگی یہ تو دنیا دار تماش بینوں کا کام ہے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا تو ادب کا انسان ہوتا ہے اور یہی نوٹ جو اچھالے جاتے ہیں یہ زمین پہ گرتے ہیں زمین نوٹوں لکھا ہوتا ہے اسلامی پاکستان لفظ اسلام تو جمہوریہ کیا کسی نے خیال کیا ہے کہ یہ ہمارے پاؤں میں بھی آ رہے ہیں یہ جو نچھاور کرنا یہ بنیادی طور پہ حوصلہ افزائی نہیں ہے یہ اپنے نفس کی تسکین ہے اور یہ صرف دوسرے کو دکھاوا ہے یہ شو آف ہیر, یہ آکاری کا حصہ ہے یہ انہیں ایک سوٹی گڈی میں ایک اور کلام پڑھنے والے جو آگے سے انداز اختیار کرتے ہیں یا تو ناد کی بات کرتے ہیں ہم نے تو تلاوت کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا اللہ کے کلام کو سننا ہو حکم ہے کہ توجہ کے ساتھ سنا جائے اور یہاں پہ حال یہ ہے کہ بڑے بڑے قرآن، قاری بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے ایک ایک آیت کے بعد ہاتھوں کے اشارے کرتا ہے کہ جناب آپ کو داد دیں یہ اللہ کا کلام ہے اس کے لیے ادب چاہیے ہاں یہ ٹھیک ہے کہ کسی وقت کوئی بات بہت اچھی لگتی ہے من سے اللہ نکل ہے ماشاء اللہ ہے بالکل ٹھیک ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اشارے کر کر کے اکسانا اور پھر اکسانے کے لیے طرزیں بدل بدل کے اور عجیب عجیب تانے لگا کے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یہ قرآن گا رہے ہیں ہستخر اللہ اور اس پہ حدیث موجود ہے بڑی سخت جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت آئے گا مفو مرض کر رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ کا کلام گا گا کر پڑھا جائے گا اور ان کے لیے شدید رعید آئی ہے شدید اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس معاملے میں جو ہے بڑے سخت الفاظ ہیں اسی طرح آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مداح کر رہے ہیں اور مداح کرنے والا اچھل اچھل کے ہاتھ اچھال اچھال, اچھال کے اور اشارے کر کر کے کلام پڑھ رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی کی تعریف کر رہے ہو یہ کچھ تماشا لگایا ہوا ہے یہاں پر ادب علم پڑے آتے ادب نہ سیکھے ادب نہیں ہے کچھ نہیں نوٹ تو مل جائیں گے بہت لیکن یہ نوٹ دیکھیں آپ نے تعریف کی اللہ نے آپ کو نوٹ دے دی آگے پھر کچھ توقع نہ کریں ہمارے جو اچھے پڑھنے والے تھے گزر گئے پڑھنے کے لیے بیٹھتے تھے کھڑے ہوتے تھے ایسی ایسی کیفیت میں پڑھتے تھے اگلے کو आ آگے کچھ رکھ کے بھی چلا گیا پتا نہیں چلتا تھا کہ آگے کچھ رکھ کے چلا گیا یہاں بھی تو دو نوٹ آتے ہیں تو وہ اچھلنا شروع کر دیتے ہیں پڑھنے والے تب بھی کوئی چیز ہوتی ہے ہاں کسی کلام میں کسی پہ آپ کو تھوڑی سی کیفیت تاریخ ہوئی پڑھتے ہوئے آپ نے تھوڑا جھوم لیا اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں لیکن جانتے بوجھتے جیسے ایک ہمارے لفظ استعمال ہوتا ہے حال آنا حال آنے پہ اطراز نہیں ہے حال کھیلنے پہ اطراز ہے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تو شاعر الرسول کہا جاتا تھا ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ جو کفار اور دوسرے دشمنان جو بھی بدزبانی کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کا جواب دینے کی ذمہ داری حسان بن ثابت کو تھی رکی اللہ تعالیٰ بے تحاشا کلاب لکھے ایک سو اٹھاسی ہنڈریڈ اینڈ ایٹ ایک سو اٹھاسی صحابی اور صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی الحمدللہ للہ کے ناموں کی ہمارے پاس فہرست موجود ہے کہ جنہوں نے نعت لکھی یا نعت پڑھی اور حسان تو وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر جگہ چھوڑ دینے تھے کہ یہاں بیٹھ کر جو ہے وہ کلام پڑھو تو کلام پڑھنے پہ تو کسی کو اعتراض نہیں کیونکہ وہ تو صحابہ سے ثابت ہے وہ تو حادث مبارکہ سے ثابت ہے وہ تو سیرت سے ثابت ہے ہاں اب سمجھنا کیا ضروری ہے کلام کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں حمد ہے جس میں اللہ کی تعریف کی جاتی ہے حمد ہے جس میں اللہ کی تعریف کے ساتھ, ساتھ اللہ سے کچھ مانگا جاتا ہے اور اس سے دعا کی جاتی, جاتی ہے نعت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے پھر کیفیت ہے جس میں آپ بتاتے ہیں کہ میری اس وقت یہ کیفیت ہے یہ نعت نہیں ہوتی اسی طریقے سے استمداد ہے, استعانت ہے منقبت ہے منقبت وہ ہوتی ہے جو کسی شہر کسی جگہ یا کسی شخصیت کی تعریف میں کی. آپ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف میں کلام پڑھتے ہیں یہ منقبت ہے آپ مدینہ منورہ کی تعریف میں کلام پڑھتے ہیں یہ منقبت ہے یہ نعت نہیں ہے اسی طرح عارفانہ کلام پڑھا جاتا ہے اسی طرح جہادی نغمے ہیں اسی طرح تاریخی واقعات کو بیان کرنے کے لیے سیرت النبی کے واقعات کو بیان کرنے کے لیے ہمارے جو آئمہ ہیں ان کے واقعات کو ان کی زندگی کو اجاگر کرنے کے لیے کلام لکھے جاتے ہیں ہر کلام کا ایک اپنا مقام ہے اگر ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں آج محفل ہم دو نعت کا اہتمام کیا گیا ہے آپ یقین جانئے ہم نے تو جانا چھوڑ دیا ہے محافل کے اندر کیونکہ اس کے اندر دو دو تین تین گھنٹے کی محفل ہوتی ہے باہر لکھا ہوتا ہے نات کا اہتمام ہے ایک بھی نات نہیں پڑھی جاتی کیفیات پڑھتے کیفیات پڑھنے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن پھر اس کو محفل نات نہ کہیں مہربانی ہے اچھا ہمارے جو نعت خان حضرات ہے وہ اگر یہ بات کریں تو جذبات کی اوکے کہتے ہیں کہ جناب انڈائریکٹلی نعت ہی بنتی ہے تو حضرت بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے معاملے میں انڈائریکٹ کو لینا ہے تو پھر دوسرے مکاتے پہ فکر کے الفاظ کیوں پکڑتے ہیں آپ پھر پیمانہ تو ایک ہونا چاہیے یہ تو نہیں کہ اپنی باری آئے تو اپنے الفاظ کی تابیلیں کریں اور کسی دوسرے کی بات آپ کہیں کہ نہیں وہ تو خوش ہے ایسے تو پھر نہیں ہوتا تو اگر انڈائریکٹ ہے تو پھر سب کے لیے انڈائریکٹ ہو سکتا ہے اور اگر ان کے لیے ڈائریکٹ ہے تو ہمارے لیے بھی ڈائریکٹ ہو سکتا ہے پھر محافل کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں ہمیں پتا چلے ان کی عادتوں کے بارے میں ہمیں پتا چلے ان کی زندگی کے بارے میں ہمیں پتا چلے ہماری محافل میں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوتی کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جن کو اپنے نبی کی زندگی کا واقعی پتہ ہے یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیں آپ اپنے نبی کو کتنا جانتے ہیں اب اوپر سے سونے پہ سہاگا والی بات ہے کلام پڑھے جاتے ہیں حمد پڑھ رہے ہیں نعت پڑھ رہے ہیں اللہ معاف کرے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ فلمی گانوں کی طرزوں پہ ناد پڑھی جاتی ہے غزلوں کی طرزوں پہ نعت پڑھی جاتی ہے اور چونکہ فلمی گانے اور غزلوں کی جو موسیقی ہوتی ہے وہ ذرا اس میں بڑا نغمی نغمگیت زیادہ ہوتی ہے تو پھر رقص بھی ہوتا ہے ناچا بھی جاتا ہے پڑھنے والا بھی ناچ رہا ہے سننے والا بھی ناچ رہا ہے بہت سے دوست کہتے ہیں جی ہمیں پتا نہیں تھا کہ یہ فلمی طرز ہے کچھ لوگوں کے بارے میں یہ بات درست ہوگی لیکن زیادہ تر لوگوں کو پتا ہوتا ہے ہمیں خود دو نعت خاں حضرات دو نعت خاں حضرات کے یہ الفاظ ہیں ایک کو ہم نے کہا ہمارے بچوں کو تھوڑی سی تربیت دے دیں تو انہوں نے باقاعدہ نام لے کے جی فلانی ہماری گلوکارا ہے ان کا فلاں گانا ہے اس پہ ہی یہ الفاظ ہیں ان کو وہ انہوں نے پہلی مشق کروائی انجو ہم نے بھی الحمد اس کے بعد ان کو کبھی تکلیف ہی نہیں دی ایک ناد خاں نے میرے سامنے بیٹھے وہ مجھے کہا ان کو سرکار کہنے کی عادت ہے یا حضور کہنے کی عادت ہے کہتے ہیں حضور آپ درست فرما رہے ہیں میں اصل الفاظ ان کو بتا رہا ہوں کہتے ہیں حضور آپ درست فرما رہے ہیں پہلے گانا سنتے ہیں پھر اس پہ لفظ بٹھاتے ہیں یہ ناد خاں کے اپنے الفاظ ہیں اب ہم گانے نہیں سنتے الحمد للہ لیکن کبھی بازار جاتے ہیں کبھی مول میں جاتے ہیں کبھی اشارے پہ کھڑے ہوتے ہیں ساتھ بڑی گاڑی میں گانا چل رہا ہے کام میں آواز پڑتی ہے اور پھر اچانک آگے آتے ہیں تو مسجد کے مائک سے اور اوپر اسپیکر سے جو ہے وہ ناچ چل رہی ہوتی ہے اور نعت میں اچانک خیال آتا اوہو ابھی دس منٹ پہلے تو گانا سنا ہے اس ناچ پہ ہمیں ثواب ملے گا یہ بات بھول جائیے ادب کا خیال رکھے ادب کے اندر ہر قسم کے معاملات شامل ہیں ادب صرف یہ نہیں ہے کہ جناب والی فلاں نے یہ کہا ہے اس کو پکڑ لو اور فلاں نے یہ کہا ہے ادب اپنا محاسبہ بھی مانگتا ہے فلاں نے تو یہ کہا ہے ٹھیک ہے اس نے غلط کہا ہے دیکھنا یہ ہے کہ میں نے کیا کہا ہے کسی نے بڑا خوبصورت کلام پچھلے دنوں ہو جا مدھے رسول کیجئے جھنکار کے بغیر بزم نبی سجائیے فنکار کے بغیر نات خان کو ہمارے آج کل نات خان نات خان نہیں ہے وہ فنکار ہیں ہاں داد دیجیے تو سلیقے سے دیجئے نوٹوں کی نات خانوں پہ بوجھاڑ کے بغیر مستند کلام ترنم ہو پرو کچھ بھی نہ پیش کیجئے معیار کے بغیر سنتوں کے مطابق لباس ہو رنگین شوخ شوق و دستار کے بغیر دیکھے و دستار ججتا ہے علماء کرام پہ وہ ججتا ہے بزرگان دین پہ ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ علماء کرام بیچارے جو ہیں وہ ہماری کئی مساجد ایسی ہیں جس میں مستند جو جتنا مستند عالم دینا وہ اتنا مشکل میں کیونکہ ہمیں تو تماشے دیکھنے کی تماشوں میں بیٹھنے کی نوٹ اچھالنے کی عادت ہے ہمیں ادب کوئی نہیں ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی معاملہ ہے ہم ایسے لوگوں سے ملے جو پے نمازی ہیں نماز چھوڑ بیٹھے ہیں لیکن کہتے ہیں جی محفل ذکر و ناد ہی نہیں چھوڑتے ہم آشق ری <تصفح> اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے بغیر جنت کا دعویٰ کرنا جناب دس دفعہ سوچنا پڑے گا روز قیامت جن کی محبت کا دم بھر رہے ہیں آپ ان کو کیا منہ دکھائیں گے تکمیل خلق ہو نہ سکے گی یہ سوچ لو ایک دوسرے کے واسطے ایثار کے بغیر کر کے فنا نہ آؤ گے جب تک انا کے بوتھ اٹھ جاؤ گے حضور کے دیدار کے بغیر تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ادب کا خیال کریں ہم یہ تو دیکھیں کہ ہم کس کا نام لے رہے ہیں ہم یہ تو دیکھیں کہ اس کا نام لینے کے تقاضے کیا ہیں لیکن ہم جو کر رہے ہیں وہ ہم کوئی نیک کام نہیں کر رہے ہیں ہم گستاخی پر گستاخی کیے چلے جا رہے ہیں اس سے تو زیادہ بہتر ہے کہ ہم اکٹھے بیٹھ کے درود شریف ہی دو گھنٹہ پڑھ لیا کریں ہمارے بچے مدارس میں جو ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ نعت پڑھیں تو وہ ان کی کچھ تربیت کا اہتمام ہونا چاہیے تاکہ ان کو پتہ ہو کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے پھر لطف کی بات دیکھیے کہ ہم کوئی دیکھتے نہیں ہیں کہ کلام کا تقاضا کیا ہے ہم نے خود سنا بڑے بڑے نعت حضرات جو نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ نام ہیں لوگوں کے ہم نے دیکھا جناب کلام خوشی کا ہے ترز دکھ کی لگا رہے کلام دکھ کا ہے طرز حصل کی لگا رہے ہیں یعنی کوئی لحاظی نہیں کوئی ترتیب نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے ہم نے کہا کہ جی قرب الہی کا جو سب سے چھوٹا اور سب سے تیز راستہ ہے ہم نے کہا وہ ہے ہمد و ثنا اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ اور اس کے علاوہ ہم نے کہا خدمت خرچ تین راستے ہیں جو سب سے مختصر سب سے کامیاب راستے ہیں سب سے چھوٹے راستے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں اگر کہیں ریا آ جائے گی یا اس راستے کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے تو اس کو بھی فائدہ نہیں ہوگا میں روز حرام کماتا رہوں اور میں کہوں جناب ولی کہ میں نے تو پچاس مدارس چلا رکھے ہیں اور چھ قسم کے میں نے وہ یتیم خانے جو ہیں وہ ان کو میں فنڈ کر رہا ہوں اور آپ سمجھیں کہ آپ خدمت خلق کر رہے ہیں الحمدللہ کچھ لوگوں کا بھلا ضرور ہو رہا ہے اس کا صلاح آپ کو اس دنیا میں ہی مل جائے گا آخرت میں توقع نہ کرے اسی طرح اگر ہم ہم سنا کر رہے ہیں اور مدح کر رہے ہیں اور ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم یہاں کھڑے ہو کر پڑھیں تو لوگ واہ واہ کریں اور ہمارے اوپر نوٹ نچھاور کریں تو آپ کو یہاں بہت عزت مل جائے گی بہت احترام مل جائے گا بہت پیسہ مل جائے گا لیکن وہاں کوئی تقاضے ہیں جس نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم مدا کر رہے ہیں اس نبی کی بات پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو مدع کرنے کا یہاں تو بہت صلاح مل جائے گا وہاں کوئی توقع کو نہ کرے کیونکہ وہاں پہ کامیابی کا انحصار اطاط اور اتباح پہ ہے کسی نے بڑا خوبصورت کہا کہ مسلمان میں اور مومن میں فرق کیا ہے اگلے نے جواب دیا اللہ کو مسلمان والا ماننے والا جو ہے وہ اللہ کو ماننے والا جو ہے وہ مسلمان ہے اللہ کی ماننے والا مسلمان ہے اور پرانے مجید میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی جو سب سے زیادہ انعامات کی بات ہوئی ہے وہ مومنین اور محسنین کے لیے ہوئی بلکہ قرآن میں تو ایک ایسی بھی آیت موجود ہے جس میں اسلام قبول کرنے والوں کو یہ کہہ دیا گیا کہ تم سمجھتے ہو کہ تم ایمان لے آئے حقیقت تو یہ ہے کہ ایمان تمہارے دلوں کو چھو کر بھی نہیں گزرا ہے یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہم مسلمین میں سے ہیں کیا ہم مومنین میں سے ہیں کیا ہم محسنین میں سے ہیں اگر ہم مسلمین میں سے ہیں تو کسی اللہ والے کا ساتھ پکڑے جو آپ کو رہنمائی کرے ممنین کے درجے میں لے کے آئے اور پھر رہنمائی کرے اور محسنین کے درجے میں لے کے آئے اور اگر آپ کا دل آپ کو گواہی دے کے ہاں میں ممنین کے درجے میں ہوں پھر کسی اللہ والے کا ساتھ پکڑے کہ وہ آپ کی رہنمائی کرے آپ کو محسنین کے درجے میں لے کے آئے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ محسنین کے درجے میں تو بھی کسی کی صحبت اختیار کریں کیونکہ صحبت ایک ایسی چیز ہے جو ادب بھی سکھاتی ہے اور وہیں سے علم کے چشمے بھی پھوٹتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اذن و توفیق بخشے کے ہم ادب اختیار کریں اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات حزم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان کی اتباع کے راستے پہ چلنے کی ہمیں توفیقرمائے کوتاہی ہو جاتی ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے اللہ بڑا غفور و رحیم ہے کتاہی ہو جائے توبت النصوف کرنے کی ضرورت ہے سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے اللہ معاف فرما ہے لیکن جانتے پوچھتے یہ جو ہمارے اس طرح کے کلام پڑے جاتے ہیں نا کہ تو غفور و رحیم ہے تیری رحمت پر بھروسہ کر کے گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِعِي رَحْجُونَ اور ایسے کلام پڑھے جاتے ہیں اور ہماری پبلک ہماری عوام واہ واہ سبحان اللہ پہلے ایک گڈی اچھالتے تھے تو پانچ پانچ اچھالتے ہیں آگے سے یہ گستاخی ہے اللہ کی شان میں یہ گستاخی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ کی تعریف کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں ادب کے ساتھ تعریف کریں ایک بڑے خوبصورت ایک ایک شاعر نات کو ان کے اپنے منہ سے ہم نے سنا ہمارے شیخ پاک کی ایک محفل میں انہوں نے پڑھا بڑا خوبصورت جو بات پڑھی ہم کہتے ہیں نظر دیکھ لیتے جب دیکھ لیتے تمنا تھی ان کو کہیں دیکھ لیتے محبت تو تب تھی کہ روئے پیمبر جہاں دل مچلتا وہیں دیکھ لیتے کلام تو یہ ہوتے ہیں پڑھنے والے ہم نے کیا عوامی تماشے لگا رکھے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اچھی باتیں سیکھیں اچھے کلام چنیں اچھے سمجھدار لوگوں سے کلام پڑھوائیں اللہ کی تعریف کریں اللہ کے نبی کی تعریف کریں اللہ کے نبی کی اصحاب کی تعریف کریں سیرت کے واقعات کو اجاگر کریں تاکہ ہماری تربیت ہو سکے ہمارا تزکیہ ہو سکے ہمارا نفس جو ہے وہ ہمارے قابو میں آ سکے ہم نے تو اپنی اسلامی محافل کو بھی نفس کی تسکین کا ذریعہ بنا لیا ہے استغفر اللہ تعالی میں ہدایت دے آمین و اللہ و لا خیر خط کہی سیدنا و مولانا محمد علی علی و اصحابہ اجمعین بر رحمت کے یار